الحمد <سؤال> اللہ <سؤال> رب العمین وصلۃ سيدنا علیہ محمد وبارک السلی اللہ مصلیٰ محمد و علیہ محمد صلی تعالیٰ ابراہیم علیہ المجید اللہ مبارک الحمد اللہ علیہ محمد ابراہیم علیہ علیہ القيوم. یا احاد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد اللہم احجنا السرات المستقیم سرات الذین نمت عليهم من النبیین وصدیکین والشہدائی والصالحین وحسنا اولئیک رفیق اللہم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاصرین اللہم اعننا لذکرك و وشكرك و حسن عبادتك یا حیو یا قیوم رحمتك نستغیث اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و لا تكن عين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم ولا تمكر علينا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ربنا ثبتنا على الايمان وامتنا على الايمان واحشرنا يوم القيامه مع الايمان اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا علجمی امتی محمد انصل اللہ علیہ وسلم اللہ صلام المسین اللّہ عض السلام علمسین اللہ عمل عید السلام علمسین اللّہ فضیل اسلام علمسین اللّہ الفینس اجماعین اللہ علف بینبینہ و اسلحت بینہ وحدینہ صبح السلام ونہ غلومات بطن البارق النفیینہ سورینہ جینطینہ وتعالين يا مولانا انك انت الرحيم اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من ارزل العمر بك من فتنه المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنه المحيه والممات ونعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم فزنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره اللهم ربنا توفنا مؤمنين وبالحقن بالصالحين غیرہ خزائے عالا نظام مولا مختونین العلومین رحم کا معاملہ فرما کرم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما نسر کا سہولت کا معاملہ فرما آفیت کا معاملہ فرما العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما اللہ عالم ہماری اجتماع کو قبول فرما المین جمع ہونے کو قبول فرما اللہ علم اجتماع اور مجلس کو قبول فرما اللہ عالمین ہم نے جو ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر ہماری نقصوں کے اوپر ہمیں معاف فرما العالمین ہماری مففرت فرما الحالمین تیرے احکام کے بجا لانے میں جو کمی کوتاہی کی گئی ہے واقعی ہوئی ہے ہم سے درگزر فرما ہمیں معاف فرما تیرے عوامل کو بجا لانے میں اور منہیا سے اجتناب کرنے میں جو غفلت بڑھتی گئی ہے ہمیں معاف فرما آئندہ اپنی زندگی کے اندر ان غلطیوں سے ہماری حفاظت فرما اللہ علمین ہم کو نماز کا پابند بنا العالمین سوم کا پابند بنا تلاوت کا پابند بنا ذکر ازکر کا پابند بنا تیرا حکام کا پابند بنا العلمین ہماری طاعت کو قبول فرما نیک نیکامال کو قبول فرما اور ہم سے ہمارے اندر جس کی جو حاجت ہیں اللہ علیہ جو مرادیں ہیں جائز مرادوں کو پورا فرما مقاصد حسن میں کامیابی نصیب فرما الہ العالمین جو پریشان حال ہے اس کی جو پریشانی ہو ہر پریشانی کو دور فرما الہ العالمین جو بیمار ہے ان کو شفاء قابل عاجلہ مشتمل نصیب فرما کامل شفا دائمی شفا عطا فرما ظاہر امراض سے بھی باطین امراض سے بھی امراض سے بھی روحانی امراض سے بھی تمام کو شفا قرآن نصیب فرما اللہ علومین ہماری اور ہماری اولادوں کی اور ہماری اول نسلوں کی ایمان اور دین کی حفاظت فرما جان مال آبر عزت کی حفاظت فرما جب تک زندہ رکھے اسلام کے اوپر سلامت کے ساتھ کے اسلام کے ساتھ زندہ رکھنا کسی کا محتاج نہ کرنا میں جب وقت آئے تو آخری وقت میں حسن خاتمہ نصیب فرمانا آخر وقت کے اندر کلمہ کے ساتھ موت نصیب فرمانا الہٰ عالم تربیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن کے جو دعا مانگی ہے ان تمام خیر میں ہمارا حصہ مقدر فرمانا اللہ العلم ترپیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکل سے جو پناہ مانگی ہم سب کو پناہ نصیب فرمانا اللہ ربنا تقبل منہ اَََََََََََ كا انت سميالم وطب علينياں مولانا اِن كا انت طوابء الرحيم و صلی اللہ خير خلقى محمد اجمعین اجمائين